السلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسوله الامین اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم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 قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارا عليها ملائكة غلاغ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال ابن عباس رضي الله عنهما اعملوا بطاعة الله واتقوا معاصي الله ومروا أهليكم بالذكر ينجيكم الله من النار وقال علي رضي الله عنه علموهم وأدبوهم عن أبي هرنة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الملائكة الذين يلتمسون مجالس الذكر وفيه أن الله عز وجل يسألهم وهو عالم بهم فيقول فمما يتعوذون قال قال يقولون من النار قال يقول وهل رأوها قال يقولون لا والله يا رب ما رأوها قال يقول فكيف لو رأوها قال يقولون لو رأوها كانوا أشد منها فرارا وأشد لها مخافة قال فَيَقُولُ اللَّهَ أَنِّي قد غفرت لهم متفقٌ <عَلَيْء> تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی ہر ظاہری اور باطری نعمت اس ایک اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے جو اللہ رب العالمین ساری کائنات کا اکیلا خالق اکیلہ مالک اکیلا رازق اور اکیلا حقیقی معبود ہے اس کے سوا کوئی داد عبادت کے لائق نہیں ہے عظیم اس کی شان ہے پیارے اس کے نام ہیں بے و بالا اس کی صفات ہیں جو اس کا ہوا وہ اس کا ہوا جو اس کا نہ ہوا وہ اس کا نہ ہوا سبحان اللہ معظم شانوں سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم صلاح و سلام ہو ان گلت بے شمار لا محدود اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دات گرامی پر جنہوں نے ہم تک اللہ کا دین پہنچایا ہر خیر کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی ہر شر سے ہمیں آگاہ اور متنبہ کیا جنت کا راستہ جنت میں لے جانے والے اعمال بیان کیے اور اس پر چلنے کی تاکیب فرمائی جہنم کا راستہ جہنم میں لے جانے والے اعمال سے باخبر کیا اور اس سے اجتناب کرنے کی تاکیب فرمائی ایک ایسا دین دے گئے جو واضح اور روشن ہے لئے کا نہاریا جیسا کہ اس کی اس کی رات بھی اس کے دن کی طرح روشن ہے على محمد صلی محمد کما سلحا على محمد علی آل محمد کما بار حمد و سرات کے بعد ذمہ داران پروگرام سٹیج پر تشریف فرما معزز و مکرم و محترم علماء کرام بزرگوں جو تشریف فرما ہے پردہ اسلامی ماں اور بہنوں نوجوان ساتھیوں عزیز اور پیارے بچوں میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اور آپ کو یہ عظیم مہینہ برکتوں کا رحمتوں کا مہینہ قرآن کا مہینہ رمضان المبارک عطا کیا روزے رکھنے نماز پڑھنے دیگر اعمال صالحہ کو انجام دینے کی توفیقا فرمائی یہ رمضان جو ہمیں ملا ہے یہ بہت بڑی اللہ از کی ہم پر نعمت ہے جانتے ہیں آپ بہت سارے لوگ جو پچھلے رمضان زندہ تھے آج قبروں میں ہیں زمین کے اندر ہیں مجھ کو اور آپ کو اللہ نے زندہ رکھا ہے اور اس ماہ مبارک کو پانے کی توفیق تطا فرمائی تو یہ بہت بڑی نعمت ہے ہم اس کا ہم اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں اس کی قدر کریں اور اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھائیں وہ کام کریں جو کرنا چاہیے اس سے بچیں جس سے بچنا چاہیے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس ماہ مبارک کی قدر کرنے کی تو بھی فرمائے اور یہ جو ایام میں محدودات میں گنتی کے دن ہیں ان میں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی جنت میں اپنی جگہ بنانے کی دوزخ سے اپنی گردنوں کو آزاد کروانے کی اللہ ہم سب کو توفیق ادا فرمائے آمین یا رب العالمین آج کا یہ پروگرام عظیم الشان جو ڈاوا سینٹرل جبیل کے تحت اس مسجد میں قائم ہے گیارہ رمضان المبارک چودہ سو پینتالیس ہجڑی مطابق اکیس مارچ دو چوبیس اس میں آج کی تاریخ ہے مجھے جو موضوع دیا گیا ہے جیسا کہ ابھی آپ نے سنا جہنم سے آزادی جہنم سے اپنی جانوں کو بچانا اور اپنے ماتحت جو ہماری ذمہ داری ہے ان کو بچانا معزز سامعین آئی آپ اور میں ہر سال رمضان میں اس حریف کو سنتے ہیں جس حریف شریف میں نبی علیہ السلام اسلام نے یہ خبر دی کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں سرکش شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اللہ تعالی رمضان کی ہر شب اپنے کچھ بندوں کو دوزخ کی آگ سے آزاد کرتا ہے وفا منا و داری گفی بلی رہے یہ بات یا یہ حدیث ہم بارہا سنتے ہیں یہ جو میری اور آپ کی زندگی ہے یہ دنیا کی زندگی ہے اور یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے یہ بھی ہم جانتے ہیں کب کس وقت کس گھڑی میری اور آپ کی جان نکل جائے سانسے بند ہو جائے روح قبض ہو جائے ہمیں نہیں پتا کلفس ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے آج اب کل پرسوں کب اللہ عالم بما تدری نفس بی ہمیں سے کسی کو نہیں پتا کہ کہاں ہماری موت واقع ہوگی لیکن موت یقینی ہے میرا اور آپ کا اس پر ایمان ہے یہ جو زندگی ہے یہ فانی ہے اور اس کے بعد ایک زندگی آنی ہے اور وہ اخروی زندگی آخرت کی زندگی اس پر میرا اور آپ کا ایمان ہے ایمان و بل آخرت کے دن پر ایمان قیامت کے دن پر ایمان جو ایمان کے ارکان میں سے اہم رکن ہے اور جب قیامت برپا ہوگی بندوں کو ان کے اعمال کا حساب دیا جائے گا حساب لیا جائے گا کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے آمین اور بلا کچھ لوگ دوزخ کی آگ میں چلنے کے لیے لے جائیں گے اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ان سے محفوظ رکھے آمین اور بلانے دو گھر ہوں گے جنت نعمتوں کا گھر دوزخ عذابوں کی جگہ جنت میں جو جائیں گے ہمیشہ رہیں گے نکالے نہیں جائیں گے دوزخ میں جانے والے دو قسم کے ہوں گے نمبر ایک ہمیشہ رہنے کے لیے جائیں گے نمبر دو اپنے اپنے گناہوں کی سزا پانے کے لیے جو اللہ نے چاہا کہ ان کو سزا دے وہ اپنی سزا کاٹنے کے لیے دوزک کی آگ میں جائیں گے پھر جب سزا ختم ہو جائیں گے دوزق کی آگ سے نکالے جائیں گے اور اس کے بعد ان کو نہر حیات سے ہوتے ہوئے پھر جنت میں داخل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو جو زندگی دی ہے موت و حیات کی یہ کشمکش یہ جینا یہ مرنا اللہ آزما ہے مجھے اور آپ کو سورے ملک کی مشہور آیت اللہ بلکہ پہلی آیت اللہ تعالی فرما تبارک الدیبی دہل ملک وہ لاک الشین کلید بابر کا تھے وزار جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے اللدی حیات لی بلو حکم عَمَلًا اللہ یہ بابرکت اللہ کی ذات جو ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ہے اس نے موت و حیات کو رکھا ہے جینا مرنا زندگی پھر موت کیوں لی بلو حکم عَمَلًا و تاکہ وہ آزمائے ہم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے حسن عمل مطلوب ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو آزما رہا ہے کہ ہم میں سے کون بہتر عمل کرتا ہے اور اس کی جو تفسیر ہے اخلص اور سبو اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے اعمال خالص اللہ کے لیے ہیں یا نہیں شرک سباق ریا سباق اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے عمل کرنا ایک یہ اچھے عمل کی پہچان یا اچھا عمل اس کو کہتے ہیں نمبر دو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر سنت کے مطابق عمل کرنا اصوب اگر یہ دو چیزیں ہیں تو یہ احسن عمل ہے اور اللہ تعالی یہی میری اور آپ کی زندگی میں دیکھنا چاہتا ہے ابھی جیسے شیخ نے آپ کے سامنے بڑی اہم بات بیان فرمائی اور وہ ایک آیت کی روشنی میں بلکہ بہت ساری آیتوں کی روشنی میں جس کو دوزق کی آگ سے دور کر دیا گیا جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گئے حقیقی اصل کامیابی بندے کے لیے یہی ہے کہ اس کو کل قیامت کے دن دوزق کی آگ سے نجات مل جائے دوزک سے دور کر دیا جائے اور جنت میں اس کو داخل کر دیا جائے لیکن یہ کس کے لیے ہوگا یہ کب ہوگا یہ ہے مسئلہ یہ تو آخرت کا معاملہ ہے نا لوگوں کو دوزک سے دور کر دیا جائے گا جو کامیاب لوگ ہیں اور جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کے لیے اس زندگی میں حسن عمل کی ضرورت ہے یہ عمل کیونکہ جنت بغیر عمل کے نہیں مل سکتی ہے دوزت سے بچنے کے لیے کوشش کرنی ہوگی جد و جہد کرنی ہوگی محنت کرنی ہوگی اس راستے سے بچنا ہوگا ان اعمال سے اجتناب کرنا ہوگا اس عقیدے سے خود کو دور کرنا ہوگا تب جا کر جہنم سے آزادی ملے گی اللہ نے فرمایا ادخل الجنت بیما گل تم جنت میں داخل ہو جاؤ جو تم دنیا میں عمل کرتے تھے عمل سے جنت ملے گی آپ پڑھتے ہیں نمازوں میں کتنی اچھی بات ہوتی قرآن کا مہینہ چل رہا ہے یہ. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں آپ اور میں پڑھتے ہیں ذرا ان کو دیکھنے میں کہ اس آیت میں کیا بات بتائی گئی ہے یہ آیتیں کیا کہتی ہیں اس کی تفسیر کیا ہے تھوڑا دیکھ لیں تفسیر کی کتابیں ترجمہ دیکھ لیں تو شاید ہدایت مل جائے صرف تلاوت سے کیسے ہدایت ملے گی بتائیے آپ اللہ کے کلام کو ایک انسان پڑھ رہا ہے یہ قرآن اللہ کا کلام جو اترا اس مہینے میں اس کو وہ پڑھ رہا ہے تلاوت کرتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے آپ نے بارہ علم سے سنا ہوگا تلاوت پر آپ کو اجر ملتا ہے آپ جو آئٹے پڑھ رہے ہیں سمجھ میں نہیں آ رہی بات لیکن آئے پڑھ رہے ہیں مجرد تلاوت ہے اس پر بھی ضرور اجر ملے گا اللہ کے یہاں لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا صرف تلاوت کافی ہے کیا صرف تلاوت سے ہدایت ملے گی کیسے ملے گی دنیا کی ایک واحد کتاب ہے جس کو پڑھنے والے ہیں بہت سمجھنے والے کم ہیں آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کوئی کتاب جو بڑی مفید ہو آپ کے ہاتھوں میں دی گئی ہو اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ اس کو پڑھیے اس میں بڑے فائدے ہیں اور آپ کو وہ زبان نہیں آتی ہے جی جس زبان میں وہ کتاب لکھی گئی ہے کیا آپ پڑھیں گے اس کو آپ کو اس سے فائدہ ہوگا آپ کہیں گے میں کیسے فائدہ اٹھاؤں اس کتاب سے مجھے نہیں پتا اس کتاب میں کیا بتایا گیا ہے اللہ کے کلام کو سمجھیں عمل سے جنت ملتی ہے میں نے بات بتایا آپ کتنی بار ہم نے یہ آیتیں پڑھی ہیں فیمل سب ال ما مانا ہمیں معلوم ہے سور فاتحہ ہم بچپن سے یاد رکھے ہیں پڑھتے ہیں نمازوں میں زبان یاد ہے چھوٹی چھوٹی پرانی مجید کی صورتیں جو عام طور پر نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں ہمیں یاد ہے لیکن کیا کبھی ہم نے اس کا ترجمہ اسی ہے اور کیا ہے کہ آئت میں آخر ہے کیا بات آعظم آیا ابھی حمایت قرآن مجید کی سور بقرہ کی کیا ہے اس آئت میں آتا بہر قبل اللہ تعالیٰ مشورہ آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں ہدایت کے لیے اللہ کے کلام کو سمجھنا ضروری ہے اللہ کا کلام پڑھیں سمجھ کر پھر جب سمجھیں تو اس پر عمل کریں عمل سے جنت ملتی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سمن سکونتم وازی قیامت کے جن نیکیوں کا پڑلہ جس کا بھاری ہو جائے گا آپ کو معلوم ہے آج امل ہے کل بدلا ہے کل عمل نہیں ہے آج امل ہے یہ جو میری اور آپ کی زندگی ہے یہ عمل کے لیے عمل جتنا چاہے آپ کریں اچھا ہو یا برا ہو کل اس کے بدلے آپ کو دیے جائیں ان کا نخیر الفیر وہ ان کا نشر الفشر اچھا کریں گے اچھا بدلا ملے گا نیک عمل کریں گے خیر کے کام کریں گے اچھا بدلہ اللہ کے یہاں ملے گا برا کریں گے گناہ کریں گے اس کا برا بدلہ دیا جائے گا قیامت کے دن اور یہ تو اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ جتنا اس کا شکر کریں جتنی اس کی تعریف کریں جتنی اس کی بڑائی بیان کریں کم ہے ایک نیکی پر ایک نیکی کا بدلہ نہیں دیتا ہے دس نیکیوں کا دیتا ہے ایک گناہ کا بدلہ اس کے برابر من جاء حسن پہلا ہو ایشوریہ وہ امن جا اب سیاح یہ اس کی رحمت ہے اللہ امبر. رحیم رحمان وہ اللہ وہ چاہتا ہے کہ بندے نیک عمل کریں جنت کو پائیں جنت میں جائیں تو سے اپنے آپ کو بچائیں وہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتا ہے ابھی پرسوں جو ہے ہمارے جدہ میں تلاوت ہو رہی تھی وہ آئ کی ہماری صاحب پڑھ رہے تھے یوری اللہ ہو دیکھیے اسمان اللہ اس کی شان دیکھئے وہ کیا چاہتا ہے ہم سے اور ہم کیا چاہ رہے ہیں ہمارے اپنے نفسوں کے لیے ہم اپنے آپ کے لیے کیا, لیے کیا چاہ رہے ہیں اور وہ ہمارے لیے کیا چاہتا ہے یوری اللہ ہوا علیکم کو یوری دما ہوا اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے اللہ تمہیں معاف کرنا چاہتا ہے معافی چاہتا ہے تو معافی مانگ لو معاف کر دے گا گناہوں سے کیونکہ جب معافی ملے گی تو سدا نہیں ملے گی معافی نہیں ملے گی معاملہ بڑا خطرناک ہے ایک نیکی کا بدلہ اللہ کی رحمت دیتی ہے سکھان اللہ من جاء بالحسن دیکھیے اس سے جنت ملتی ہے نا سب کو معلوم ہے گناہوں سے تو ملتی ہے اللہ کہہ رہا ہے من جاء بالحسن ایک نیکی کرے گا بندہ من جاء حسن فلو اشورم سالیہ دس نے کیوں کا بدلہ اور روایتی رسوس ہے دس سے سات سو تک اللہ اکبر ومن جاء منجا اب سیاح بڑا اور ایک گناہ کریں گے تو اس کے برابر سزا دی جائے گی جتنا گنا تھا جس حدت متل اس کے مثل, مثل سزا ملے گی لیکن نیکی اس کے مطلب حضر نہیں دیا دس نے کیوں کا آپ جانتے حدیث مجھا ایک ایک حرف پر دس نیکیاں ہیں تلاوت جو ہوتی ہے اپنی جبھی علیہ اللہ سلام نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے الف ایک حرف ہے لام ایک ہر ہے میم ایک ہرف ہے الف لام می تیس نے کیا بیٹھے بیٹھے انسان نے کیا کمایا اللہ سے توفیق مانگے رمضان آ رہا ہے جا رہا ہے زندگی میں دیکھیے حقیقت میں اور آپ جانتے ہیں کہ بغیر نیکی کے جنت نہیں ملے گی محنت نہیں کریں گے دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کریں گے نہیں ملے نہیں, نہیں نجات ملے لیکن اس کے باوجود ہم جو ہے کوشش نہیں کر رہے موقع دیا جا رہے ہیں ماحول ہے دروازے بند کر دیے گئے ہیں تاکہ مت جاؤ اس میں بچاؤ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے جنت کے دروازے کھولے گئے ہیں تاکہ داخل ہو جاؤ اور اللہ موقع دے رہا ہے بندے کو بار بار کہ وہ توبہ کر لے اپنے گناہوں سے جہنم کے راستوں سے پناہ مانگے جہنم سے دوری اختیار کرے جہنم سے دور ہو لیکن انسان اس کے باوجود کوشش نہیں کرتا ہے غلط بات ہے مند انسان وہی وہ ہے جو اپنے لیے فائدہ چاہتا ہے نقصان سے خود کو بچائے اور اپنے گھر والوں کے لیے فائدہ چاہے ان کو بھی نقصان سے بچائے سب سے بڑا فائدہ جنت ہے اس دنیا میں میں اور آپ جتنی محنت جنت کے لیے کر سکتے ہیں کریں اور جتنا بچ سکتے ہیں دو سے بچیں اللہ رب العالمین رحمان الرحیم کل قیامت کے دن ہمارے اعمال تولے گا ہماری نیکیاں تولی جائیں گی ہمارے گنا تولے جائیں گے نیکیا سے آدھا تو جنت گناہ سے آدھا تو دو اللہ تبارک و تعالی بڑا رحیم ہے بڑا رحمان ہے وہ کہتا ہے یا الذین آبرو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اکبر کیا خطاب ہے مومنوں سے خطاب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ترم کہتے ہیں جب اللہ کا کلام اللہ کے کلام میں اس خطب اس قسم کا خطاب سنو اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو اے مومنو اے ایمان والو اپنے کانوں کو کھڑے کر دو اس قسم کا خطاب تمہیں ملے قرآن میں نظر آئے سنائی دے یا منو اے بولو گو جو ایمان لائے ہو کانوں کو کھڑے کر دو یا تو اس خطاب کے ساتھ بڑی اہم چیز کا تم کو حکم دیا جائے گا یا تو کسی خطرناک چیز سے تمہیں دور رہنے کے لیے کہا جائے گا اللہ نے فرمایا دینا آمنو اے بولو گو جو ایمان لائے ہو او انکو وہ اپنی جانوں کو اپنے آپ کو میں خود کو آپ خود کو یہ ان کو ہم اپنے جانوں کو انکو اپنی جانوں کو جہنم سے بچا لو آگ سے بچا لو اللہ تعالی اہل ایمان سے کہہ رہا ہے یہ اس کی رحمت نہیں ہے اس کا خیال نہیں ہے بندوں کے لیے وہ چاہتا ہے ایمان والوں اپنے آپ کو بچا لو کس سے جہنم آگ سے خود کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ کیوں کیونکہ گھر والے آپ کے ماتے ہیں آپ ان کے وصول ہیں اور ذمہ داری آپ کی ہے اپنی جان کو بچانا اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچانا آپ نے اگر خود کو نہیں بچایا اپنے نفس کو ہلاک اور برباد کر دیا تو یہ سب سے بڑی ہماقت ہے خسارہ ہے سب سے بڑا اور اگر آپ نے اپنے ماتحت لوگوں کو آپ کی بیوی بچے آپ کی ذمہ داری ہے ذمہ داری کیا, کیا ہے انڈیا سے سعودیا جاؤ ریال کماؤ پاکستان سے سعودیا جاؤ ریال کماؤ پیسہ بڑا وہاں چھوٹا یہاں بڑا پیسے بھیجتے جاؤ منتلی ان کے اخراجات پورے کر دو ختم ذمہ داری نا. یہ تو ذمہ داری کی ایک, ایک حصہ ہے جو آپ نے ادا کیا نان کا جو ان کا ہوتا ہے ہمارے گردوں پر یا آپ کی پر ہم کما کر ان کو بھیجیں تاکہ ان کی ضرورتیں پوری ہوں وہ کھائیں پیئیں رہیں دوا تعلیم حاصل کریں بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اللہ تعالی کہہ رہا ہے خود بھی بچا اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ وہ کودارا جس کا ہم لوگ اور پتھر بنیں گے اس پر سخت فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں جو اللہ حکم دیتا ہے وہ کرتے ہیں اللہ از وجلی شاہت میں حکم دے رہا ہے مجھ کو اور آپ کو ہم سب کو کہ ہم اپنی جانوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں نمبر ایک اس کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچائیں ذمہ داری ہے میری اور آپ نبی علیہ السلام السلام کی مشہور حدیث ہے متفخل حدیث نبی بحر مسلم میں آئیے نبی علسلہ کل رکمراہ کل حکم تم سب ذمہ دار نبی پاک ہمارے پیارے نبی السلام السلام رما گئے تم سب ذمے دار ہو اور تم سب اپنی اپنی ذمہ داری کے متعلق پوچھ جاؤ دو باتیں نمبر ایک میں اور آپ ہم سب ذمہ دار ہیں ایک بات نمبر دو, دو ہم سب اپنی اپنی ذمہ داری کی بابت پوچھے جائیں گے کون پوچھے گا ہم سے جی, جی؟ کون پوچھے گا بھائی اللہ رب العالمین پوچھے گا ہم سے ہماری ذمہ داری کے مطابق نبی علیہ السلام اسلام نے پھر ایک ایک کا ذکر کیا امام کا اس کے بعد مرد کا ذکر کیا آپ مرد ہیں نا آپ ذمہ دار اوپر خواتین سن رہی ہیں نبی علیہ السلام مسکوری تھی مرد اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق وہ پوچھا جائے گا خواتین سن رہی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی سے اور نسل احمد کے الفاظ میں عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اللہ اکبر عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس ذمہ داری کے مطابق وہ پوچھی جائے گی خادم کا بھی ذکر کیا نبی صلی اللہ سلم نے سب کا ذکر کیا ان میں مرد عورت دونوں ہیں مرد ذمہ دار ہے اپنے گھر والوں عورت بھی اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے ذمہ داری کئی شکر کی جیسے میں نے بھی بتایا گردر پہلے نان لپ کا آپ نے شادی کی نکاح کیا بیوی بی کو لائے تو اب اس کا خرچہ اٹھانا آپ کی ذمہ داری ہے نا وہ تو معلوم ہے اس لیے آئے ریال بھیجتے ہیں ٹھیک ہے اچھا کام حلال کماتے ہیں محنت کرتے ہیں اپنے ملک سے اپنی بیوی سے اپنے بچوں سے دور رہ کر قربانیاں دیتے ہیں مشکلیں برداشت کرتے ہیں تکلیفیں سہتے ہیں تاکہ بچے کھائیں پیئیں جیئیں سکول کی فیس بھری جائے ان کی دوا ہو ان کی بیماری دور ہو جائے کوشش کر کے بہت اچھی یہ ذمہ داری ہے لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے اتنا کر دیا کافی نہیں ہوگا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہوگی کہ ان کو دوز کی آگ سے بچانا خود کو اور ان کو جیسا کہ اللہ نے کہا پا... سکوں وہ اہلی کنارا خود کو بھی اور گھر والوں کو بھی دو کی آگ سے بچانا یہ جی ذمہ داری ہے جیسے آپ اپنی دنیاوی ذمہ داریاں پوری کر رہے ہیں سوال کریں اپنے آگ سے میں اور آپ میری بھی بیوی ہے میری بھی بچے ہیں آپ کی بھی بیوی آپ کے بھی بچے ہیں آپ اپنے آنکھ سے سوال کریں کیا میں خود کو جہنم سے بچا رہا ہوں یا نہیں اپنے آپ سے سو سوال کریں روزانہ سونے سے پہلے پوچھیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ کی کتاب میں لکھتا ہے کہ سب سے اچھا وقت جو ہے محاسبہ کا وہ وقت ہوتا ہے جب انسان ساری مشغولیات سے دنیا کی ختم ہو کر اپنے بستر پر سونے کے لیے جاتا ہے اس وقت اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں سونے سے پہلے کیا میں اپنے آپ کو جہنم سے بچا رہا ہوں ایک کیا میں میری فیملی کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچا رہا ہوں تو بچا رہے ہیں تو بہت اچھے اللہ سے دعا کریں اللہ مزید قوت دے اور مزید توفیق دے <سؤال> نہیں بچا رہے ہیں تو کیوں نہیں بچا رہے ہیں کیسے بچائیں گے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ صاحب کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں جو آیت میں نے پڑھی آپ کے سامنے جو مغو حیصل خوسکم اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کی جانوں کو بچاؤ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تم فرماتے ہیں کیسے بچاؤ گے اپنے آپ کو کیسے بچاؤ گے گھر والوں کو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اللہ کی نافرمانی سے بچو اللہ کے اطاعت مطلب حکم پر عمل کرنا عمل جو اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھو نماز روزہ رکھو روزہ رکھو سچ بولو حلال وعدہ پورا کرو یہ کرو وہ کرو جو احکام ہے اللہ تعالیٰ کے ان کی اتا ان پر عمل اللہ کی اللہ کے حکم پر عمل کرنا ایک اور اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے سب سے بڑی چیز اللہ نے جس کا حکم دیا تو ہی ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا اس کے علاوہ فرائض ہیں واجبات ہیں بہت ساری چیزوں کا حکم اللہ نے دیا ہے اس, پر عمل اس کی ادائیگی سب سے بڑی چیز اللہ نے جس سے روکا ہے شرک اس کے علاوہ گنا تو شرک سے بھی گناہوں سے بھی خود کو بچانا اور آگے کہتے ہیں عبد بن نباس رضی اللہ عنہ اپنے گھر والوں کو نصیحت کرتے رہو کہ وہ بھی ایسے کام کریں جس سے اللہ ان کو جہنم سے نجات دے دے علی رضی اللہ تعالی کی تفسیر میں لکھتے ہیں مختلف اقوال ہیں علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کا مطلب کہ ان کو آپ ادب سکھاؤ تعلیم دو دین کا وہ علم دو جس علم پر عمل کرتے ہوئے آپ کے گھر والے خود کو جہنم سے بچا سکیں اور ان کو ادب اسلامی ادب اسلامی آداب ان کو سکھاؤ تاکہ اس پر عمل کریں با ادب بنے وہ ادب بنے اور دوزک کی آنکھ سے خود کو بچائیں وہ از کیسے میں اور آپ دوزخ سے خود کو بچا سکتے اس کی چند اسباب چند طریقے آپ کے سامنے پیش ہیں سب سے بڑی چیز جس سے میں اور آپ خود کو اور اپنے گھر والوں کو جانم سے بجا سکتے ہیں وہ ہے توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا عقیدت توحید جس کے متعلق بارہ تقریریں آپ نے سنی ہوئی خالص ایک اللہ کی عبادت کرنا اللہ الح اللہ کو سمجھنا اس کے تقاضوں پر عمل کرنا لا الہ الا اللہ جو توحید کا کلمہ ہے جس کی گواہی ہم دیتے ہیں جو اسلام کا رکن ہے جو جنت کی چابی ہے اور دین کی اساس ہے پیغمبروں کی دعوت ہے دعوت کا مرکز ہے الہ حساب لا الہ لا اللہ اللہ کے سوا حقیقت میں کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے تو یہ جو شہادت ہماری ہے جو ایمان ہے اس کے تقاضوں پر عمل کرنا اس کا تقاضا کیا ہے کہ اپنی پوری زندگی ایک اللہ کی خالص عبادت کرنا تو شریف و بھی شیعہ اللہ کی عبادت کرنا اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریف نہیں کرنا آپ اور میں جانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ یہ انسان کو دوزق سے بچانے والی چیز ہے اب ہر رضی اللہ عنہ کی روایت نبی علیہ السلاۃ اسلام نے فرمایا فَإنَّ من قال لا الہ الا اللہ علی وجلہ صحیح بخاری سلیم مسلم متفق علیہ روایت جس میں نبی علامات نے فرمایا جس نے لا بے اب شک اللہ تعالی نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا اس انسان پر جو اللہ کی خشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے اسی طریقے سے ایک اور ایک حدیث جو بخاری مسلم ہی میں وارد ہوئی ہے یارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ماد ابن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں ما من احد واللا الہ الا اللہ وعن محمد رسول اللہ یار نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث شریف میں برماتے ہیں جو انسان قلب کے ساتھ دل کی سچائی کے ساتھ سچا دل لے کر گواہی دیتا ہے اللہ کے سوا کوئی حقیقت میں عبادت کے لائق نہیں ہے اور محمد صلی اللہ, علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو اللہ تعالی نے اس پر دوسر کی آگ حرام کر دی کیا مطلب نہیں جائے گا دوسرے میں جہنم سے بچ جائے گا کون جو توحید پر رہے عقید توحید پر اور اس کے تقاضوں پر عمل کرے یاد رکھے اس کے تقاضے ہیں الا اللہ کے بارے میں آتا ہے حدیث میں یہ مفتاح الجنہ ہے جنت کی چابی ہے یہ ایک مرتبہ ایک صحابی سے جن کا نام اس وقت ذہن میں نہیں آ رہا ہے شاگردوں نے پوچھا کہ کیا ایسی بات نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے کہا کہ بالکل صحیح یہ تو حدیث نے والے دے کہ جنت کی چابی لا الہ الا اللہ ہے لیکن انہوں نے سمجھایا تقاضے دیکھیے اس, اس کے تقاضے کیسے کیا تم اگر ایسی چابی لے کر آؤ جس کے دانت جس کو کٹ کہتے ہیں نا دانت چابی کے دانت ہوتے کٹ اگر دانت نہ ہو چابی کے آیوت پھول کیا دروازہ کھولا جا سکتا ہے بغیر دانت کے چابی خالی ٹکڑا لوہے کا کھلتا دروازہ کھلے گا کمرے کا گاڑی کا آفس کا دفتر کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھلے گا تو فرمایا جیسے لا الہ الا اللہ جنت کی یہ چابی ہے اس, کا، اس کے دانت اس کے تقاضا ہے پوری زندگی اس پر ثابت رہیں اللہ کا حق ادا کرتے رہیں اور اللہ کا حق اس کی عبادت ہے یہ نہیں کہ رمضان میں قرآن پڑے یہ نہیں کہ رمضان میں روانے پڑے یہ نہیں کہ تراوی کی پابندی کریں اور عید کے بعد فجر کی نماز آئے تو عید کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری حیات پوری زندگی ایک اللہ کی خالص عبادت کرتے رہیں شرک سے انسان کو دوزخ ملتی ہے ان نہ فقد حرم اللہ جن وبا اللہ عمال شرک کرنے والا دو کی آگ میں جائے گا جنت اس پر ہرا تو اس کا ٹھکانا اور یہ ظالم ہے ایسے ظالم کی کوئی مدد کرنے والا کل قیامت کے دن نہیں ہوگا کہ چلو اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دو مدد کر نہیں یہ ظالم ہے یہ دو میں جائے گا تو جب شرک انسان کو دو میں لے جائے گا تو انسان اگر شرک سے بچے گا توحید پر رہے گا توحید کے تقاضے ادا کرے گا پورا کرے گا تو وہ جنت میں دائر ہو جائے گا اسی طریقے سے دوسری بڑی چیز جس سے انسان کو جنت ملتی ہے عقید توحید کے بعد وہ ہے فرائض کی پابندی اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے بہت ساری چیزیں واجب کیا ہے بہت ساری چیزیں جیسے فرد, فرد نمازیں ہیں فرد روزے ہیں فرد عمرہ ہے فرد حج ہے, ہے نا فرائد ہے واجبات ہیں جو میری اور آپ کی ذمہ داری ہے پنج وقتہ نماز ہے پڑھنا رمضان آئے تو روزے رکھنا ہم الحمد للہ روزے رکھتے رکھے ہوئے ہیں آج ہم نے روزہ رکھا اللہ قبول فرمائے اگر استطاعت رکھنے والوں پر بیت اللہ کا حج عمرہ اللہ نے فرض کیا شادی کرو تو بیوی بی کا خرچ بیوی بی کی ذمہ داریاں دنیاوی اور آخرت سے جہنم سے ان کو بچانا بچے ان کی اسلامی تعلیم ان تربیت ڈیوٹی کرتے ہیں وہاں کچھ فرائد تو اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزیں ہم پر فرد کی ہیں جو فرائد اور واجبات ہیں ان کی ادائیگی ہمیں دو سے بچائی جہنم کی آنکھ سے بچائی حدیث میں آتا ہے شریف بخاری کی روایت ہے اللہ کے نبی وسلم مرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جہنم پر حرام کر دیا کہ وہ سجدے کے آثار کو کھائے آدمی جب سجدہ کرتا ہے ظاہر سجدہ کا نماز کی پابندی ہے سجدے کرتا ہے ایسے لوگوں پر یا ایسے لوگوں کے لیے جہنم حرام مطلب جہنم میں وہ نہیں جائیں گے کیونکہ وہ نماز پڑھتے ہیں وہ جو ہے یہ توحید کا تقاضا بھی اپنی جگہ فرائض کی ادائیگی بھی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کر قیامت کے دل سب سے پہلے اعمال میں جس کے مطابق پوچھے گا وہ نماز ہے نبی علیہ السلام حدیث میں او نمایو قیامت سلام قیامت کے دل سب سے پہلے جس کی بابت ہمیں بس ہوگی یا سوال ہوگا حساب دینا ہوگا وہ نماز ہے یہ درست تو باقی سارے معاملے صحیح اگر اس میں مسئلہ آ جائے تو سارے معاملے میں مسئلہ ہو جائے اور آپ اور میں جانتے ہیں یہ جو نماز ہے جو فرد ہے یہ پنچ وقت ہے تو فرائض کی ادائیگی ضروری ہے رمضان آ تو روزے رکھیں تو فرائض کی ادائیگی سے واجبات کو مکمل کرنے سے انسان اپنے آپ کو دوزب سے بچا سکتا ہے اسی طریقے سے تیسری چیز پہلی چیز میں نے بتایا توحید کے تقاطے پورا کرنا شرک سے بچنا توحید کے تقاضے ایک اللہ کی عبادت میں زندگی گزارنا رمضان نہیں زندگی گزارنا اخلاص کے ساتھ نمبر دو فرائض اور واجبات جو مجھ پر اور آپ پر عائد ہیں ان کی کما حقہ ادائیگی کرنا نمبر تین پیارے نبی وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا اتباع سنت نہ کہ مخالفت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ میں شاقے کر رسول ماتا وہ نسری جہنم وہ ساتم سرسا اس مشراعت عصاعت میں اللہ نے فرمایا جو ہدایت کا راستہ واضح ہو جانے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں ان کی سنتوں کو عمل نہیں کرتے اتبانی بلکہ مخالفت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلتے ہیں بلکہ ان کے راستے کو چھوڑ کر دوسرے بدعت کرتے ہیں نبی کی سنتوں کو ترک کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگوں کے لیے وعید دعائی ہے کہ جہنم سے بچیں گے نہیں بلکہ جہنم میں داخل ہو جائیں گے اللہ نے فرمایا وہ طبی غیر اللہ مات و یہ نبی اسلم اور صحابہ کا منہ چھوڑ کر جس راستے پر چڑھتے ہیں مخالفت کر رہے ہیں نبی اسلم کی مخالفت صحابہ کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو اپناتے ہیں اسی راستے پر اللہ ان کو لگا گا اور اللہ تعالیٰ کو جہنم کی میں داخل کر گا ہی جہنم دوزق کی آگ میں ہم جہنم کی آگ میں ان کو داخل کر دیں گے اور جہنم بہت بری جگہ ہے اس سے معلوم ہوا کہ انسان اگر دوزک سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو کے تقاضے پورے کرتے ہوئے فرائض کی وجہ ادائیگی اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی ہے ہماری آپ افطار کب کر رہے ہیں شہری کب کر رہے ہیں آپ شہری میں سنگ تلاش کرتے ہیں بہت اچھی بات ہے نبی السلم کی سنگت کیا ہے شہری میں افطار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب افطار فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی رقاب پر ابھی ہے آپ آب تحقیق کرتے ہیں سنتے ہیں عمل کرتے ہیں بہت اچھی بات لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوتی ہے مکمل اتباع عید کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسے تھی کیا میری اور آپ کی زندگی ویسے ہوتی ہے افطار کے بعد مغرب کے بعد نبی سلم کی زندگی رات میں نبی سلم کی زندگی کیسے ہوتی تھی اس میں ہماری اتباع کیا ہے نہار دن میں ہمارے نبی سلم کی زندگی کیسے ہوتی تھی شوال دل کادا میں یہ سال کے بارہ مہینوں میں میرے اور آپ کے نبی سسلم کی سنت کیا ہے گھر والوں کے ساتھ نبی سسلم کیسے رہتے تھے نبی سسلم کا کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت نبی سسلم کے خلاق نبی سسلم کے آداب نبیسلم کا رویہ نبی السلم کا برتاؤ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیسے تھا کیا ان تمام چیزوں میں میری اور آپ کی اتباع ہے یہ صرف نماز میں اتباع ہے افطار میں شہری میں اتباع ہے پھر پوری اتباع کرنا ہے مخالفت نہیں کرنی ہے تاکہ جہنم سے میں اور آپ بچیں نبی وسلم کی مکمل اتباع اسی طریقے سے چوتھی ضروری چیز جس سے انسان اپنے آپ کو جہنم سے بچا سکتا ہے وہ ہے دعا دعا, دعا یہ مہینہ دعاؤں کا مہینہ ہے مانگنے کا مہینہ ہے اللہ سے جنت مانگیے دو سب سے نجات اللہ کا طلب کیجیے اللہ کی پناہ مانگیے جہنم کی آگ سے اگر ہم نے مانگا اللہ سے جو مانگیں گے وہ دے گا ترمیلی نصائی کی صحیح صنعت کی روایت آنا صرف رضی اللہ ردی اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل اللہ الجنت ثلاث مرات جو انسان جو بندہ یا بندی اللہ سے جنت کو تین مرتبہ مانگے کتنی بار تین بار اللہ سے جن یا اللہ جنت دے دی یا اللہ جنت دے دی یا اللہ جنت دے دی، یا اللہ جنت دے دی، اللہ الجن اللہ عربی میں اردو میں تیلگو میں, میں، ملیالم میں جو زبان میں اللہ سے تین بار ہاتھ اٹھا کر سچے دل کے ساتھ جنت مانگے تین بار اللہ سے تو جنت کہتی ہے نبی السلم ہیں اللہ کال دل الجنہ جنت اللہ جنت آپ مانگ رہے ہو اللہ سے تو جنت اللہ سے کہتی ہے اللہ اس کو جنت داخل کر دے اللہ اسی طریقے سے جو انسان تین مرتبہ اللہ کی پناہ مانگتا ہے دو کے اللہوں سے اللہ دوزر کی طبیعتوں سے دو کی ہونا کیوں سے وہاں کے درد سے اللہ کی پناہ مانگتا ہے تو سنیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا تین بار نبی وسلم نے فرمایا جو اللہ کی پناہ چاہے دو سے تین بار اللہ جہنم سے بچا اللہ سے بچاو, یا اللہ جہنب سے بچاو, تین بات تالک انارو دو کہتی ہے اللہ اجر من النار اے اللہ اس کو دوزخ سے بچانا یہ ترمیدی نسائی کی صحیح حدیث ہے کیا روزہ روزہ چل رہا ہے کتنے روزے ہو گئے آج گیارہ گیارہ روزے ہو گئے مانگے ہوں گے اللہ سے جنم تین بات یہ ٹائم نہیں ہے جنم نہیں چاہیے نا کیا اس کی پناہ اللہ سے مانگی ہاتھ اٹھا کر شہری سے پہلے روزے میں مغربات مانگا اللہ سے کیوں نہیں مانگ رہے میرے بھائی مانگو اللہ دیتا ہے اللہ کا وعدہ ہے ادعونی اس سے مانگو میں تم کا سہین کی روایت یہ دیکھیں ایسی یہ ذکر کی مجلس ہے الحمد ایسی مجالس کے متعلق نبی علیہ سلاف سلام کی ابو رضی اللہ ر کی ایک روایت ہے ابو الر اس کے رابی ہے ربی الرحم فرماتے ہیں کہ مجلس میں لوگ بیٹھتے ہیں ذکر کی مجلس میں اللہ ایسوجل جانتا ہے یہ لوگ کیوں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں سب جانتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے جو فرشتے پر بچھا کر بیٹھ جاتے ہیں ان سے پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا مانگ رہے ہیں کیا چاہیے اللہ عبد وہ رحمان وہ جنت کا مالک کمانے سے بچانے والا وہ فرشتوں سے پوچھتا ہے یہ کیا مانگ رہے ہیں کیا چاہیے ان کو فرشتے کہتے ہیں یہ پناہ مانگ رہے ہیں یہ پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کہتا ہے کس چیز سے پناہ مانگ رہے ہیں اللہ جانتا ہے اللہ علیم ہے خبیر ہے تو کہتے ہیں مینار فرشتے کہتے ہیں اللہ یہ تیرے بندے بیٹھ کر دوزہ کے عذابوں سے جہنم سے تیری پناہ مانگ رہے ہیں اللہ تو اللہ تعالیٰ پوچھتا کیا دیکھا کیا ہے دوزہ کو کیا اللہ دیکھے آپ کوئی نہیں دیکھا دیکھنا ہے, دیکھنا ہے, دیکھنا ہے, دیکھنا ہے نہیں دیکھنا ہے بھائی نہیں چاہیے دور سے بھی نہیں چاہیے قریب سے نہیں دور سے نہیں نہ اس کی گرمی نہ اس کی تپش نہ اس کی تکلیف نہیں چاہیے ہم کو راہ چاہیے جنت کی لیکن ایسے نہیں ملے گی اس کے لیے محنت کرنا ہوگا جو بتایا جا رہا ہے فرشتے کہتے ہیں لا ہر ہرگز نہیں اللہ اے اللہ کی قسم کھا کر فرشتے کہتے ہیں نہیں ان لوگوں نے نہیں دیکھا تو اللہ کہتا اگر دیکھ لیں گے سنیے بغیر دیکھے پناہ مانگ رہے ہیں نا دیکھے نہیں اللہ بچالے اللہ بچال دیکھیں گے تو کیا ہوگا اللہ پوچھ رہے ہیں کہیں گے اگر دیکھیں گے اللہ تو اور زیادہ بھاگیں گے جہنم سے اور زیادہ تیری پلا طلب کریں گے تڑپ تڑپ کر پچھے مانگیں گے رو رو کر گڑ گڑا کر پچھے مانگیں گے تو اللہ وجہ کہتا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے ان کو معاف کر دیا اللہ مجھے اور آپ کو مجھ سے بنا دیا کیا محنت ہو رہی ہے میرے بھائی میں آج سوچ رہا تھا آج آپ کے چگل میں بیٹھ کر مجھے یہ آپ کو مجھے اس سے پہلے دانت میں تکلیف ہوئی تھی آپ لوگوں کو اللہ بجے اور آپ کو بچائے تکلیفوں سے آنکھ میں دانت میں پیٹ میں سر میں تکلیف ہوتی ہے تو ہم پین کلر لیتے ہیں ہم کو تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے صحیح آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے دانت تکلیف ہو جائے آدمی بے چین ہو جاتا ہے پریشان ہوتا ہے کہ ہو کے پاس بھگتا ہے صاف اس کو ختم کرو کو دو یہ پین مجھ سے یہ تکلیف یہ درد پین کلر لے لیتا ہے اپنے درد کو کم کرنا چاہتا ہے بچے کو اگر تکلیف ہو تو آپ کے تل ملا جاتے ہیں ماں باپ تڑپ جاتے ہیں ممتا جاگ جاتی ہے ماں پریشان ہو جاتی ہے باپ پریشان ہو جاتا ہے میرا بچہ درد سے ہے پریشان حال ہے درد درد میں ہے تکلیف میں ہے لے کر پھکتے ہیں کسی چیز کی فکر نہیں ایک ہی چیز کی فکر ہوتی ہے میرے بچے کا درد دور ہو جائے صحیح ہے نا میرے بچے یہ دنیا کے درد دانت کا درد آنکھ کا درد سر کا درد پیٹ کا درد جسم کا درد ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے نہ ہم اپنے نو کو اپنی بیگم کو کبھی بیوی اپنے شوہر کو دیکھنا چاہتی ہے درد میں تکلیف میں روز کا درد تو اس سے زیادہ ہے نا میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں اس کو بتایا گیا وہاں کی تکلیفیں یہاں سے زیادہ ہیں نا یہ جو آگ یہاں چلاتی ہے درد دیتی ہے تکلیف دیتی ہے اس سے ستر گنا زیادہ وہاں کی آگ ہے تو بھائی خود کو اس درد سے بچاتے ہو پین کلر لیتے ہو پین کو کل کرنے کے لیے بچوں کے خود کے تو پھر دوزخ کے پینس دوزخ کے درد دوزخ کے عذابوں سے خود کو بچانے کے لیے میں اور آپ کیا کر رہے ہیں کیا اسباب اپنائے ہوئے ہیں یا صرف یہ نہیں چاہیے نہیں چاہیے والا معمول مسئلہ خواہشات سے جنت نہیں ملتی بولنے سے دوزخ سے نہیں بھاگیں گے بچایا نہیں جائے گا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہمارے نبی صاحب سلم جنتی رسول جنتی رسول ہمارے نبی صلی اللہ سسلم محنت کرتے تھے جنت کے لیے اللہ سے جنت مانگتے تھے قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد سسلم کے لیے جانتے آپ وہ اللہ سے جنت مانگتے تھے اور اللہ کی جہنم کی پناہ طلب کرتے تھے جہنم سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے یسو میں ان کی دعائیں موجود ہیں فردوس روش مانگتے تھے جنت مانگتے تھے ڈرتے تھے جہنم سے نبی سسلوم روتے تھے جان لو کہ آپ کو یاد کرتے ہوئے صحابہ رضی اللہ ہو روش گئی محنت کرتے تھے چل ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھوں غور کیجئے ہمارے نبی سسون کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ سعید بخاری کی روایت ہے علی رضی اللہ سلامہ اور فاطمہ رضی اللہ کو جن کے بیٹے ان کا دروازہ کھٹکھایا ایک رات کہ اللہ سلون اٹھو نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز پڑھ لو یہ فرض نماز فجر کی نماز کی بات نہیں ہو یہ قیام اللہ ہم رمضان میں ہیں یہ رات کی نماز کی بات ہو رہی ہے نبی علیہ السلام اسلام علی ردی الاتمہ ردی ال بیٹی اور داماز سے کہا اللہ تسلون کیوں نہیں پڑھتے ہو نماز اٹھو نماز پڑھ لو علی ردی الن نے فرمایا یا رسول اللہ ہماری جانے اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری جانیں اللہ کے ہاتھ میں اللہ اگر اٹھائے گا تو ہم اٹھ کر پڑھ لیں گے قیام اللہ تعجد کی بات ہوئی نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے گئے جب میں نے علی تو روایت کرتے جب میں نے یہ بات نبی سے بیان فرمائی اس کے بعد کچھ نہیں بولے لیکن میں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک ران کو ایسے مارتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ آئے پڑا جو الانسان السان و اختر انسان بہت جھگڑتا ہے بتانے کا مقصد نبی اسلم کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تڑپ گئے کہ وہ اپنے گھر والے کیوں اٹھ کر نمازیں نہیں پڑھتے اللہ کیوں یہ قیام واجب نہیں ہے ترابی کی نماز واجب نہیں ہے اشا فرد ہے ترابی واجب نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ اٹھیں اٹھیں نیب سے پڑھیں تاکہ خود کو جہنم سے بچائیں اللہ کے نبی علیہ السلام وسلام جب آپ پر آیت میں کریمہ کا نزول ہوا وہ کلف ربی اپنے خرابت داروں کو ڈرائیے جہنم کی آنکھ سے ڈرائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے مشہور حدیث ہے جو صحیح ادب المفرد میں امام بخار نقل کی ہے اور مسلم میں بھی یہ روایت آئی ہے نبی علیہ السلام علیہ السلام نے فرمایا آواز لگائی اپنے خاندان والوں کو قبیلے والوں کو کہا یا بنی کا ابن لوئی اے کا بن لوئی والو ان انفسکم من النار اپنی جانوں کو دوزخ کی آنکھ سے بچا لو یا بنی اپنے مناف اے بنو اپنے مناف انکدو انفسکم مینندار اپنی جانوں کو دوست سے بچا لو یا بنی ہاشم اے بنو ہاشم خاندان نے سم کا قبیلہ فرمایا اے بنو ہاشم انک دوں انفسکم مینندار اپنی جانوں کو دوست سے بچا لو اس کے بعد بیٹی کے تخت پہنچے ہوتے ہیں اپنی بیٹی لفتے شیرت فرماتے یا فاطمہ بند محمد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ انکدی نفس کی مینندا اپنے جان کو اے بیٹی دوسر کی آگ سے بچا لے اللہ میں تیرے کام میں کچھ بھی میں تیرے کچھ بھی کام میں نہیں ہو سکتا اللہ اکبر نبی علیہ السلام سلام اپنی خاندان والوں کو کہتے ہیں کہ اپنی جانو کو بچا دو جہنم سے اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو یہ نبی علیہ السلام اسلام کا معاملہ تھا اور اسی طریقے سے حدیث کے الفاظ ہیں مسلم شریف کی روایت ہے نبی علیہ السلام السلام وطر پڑتے آپ جانتے ہیں واجب, ہیں واجب الوطر کہتے ہیں انڈیا میں نہیں واجب نہیں سنتے موقع دیں فرد اور واجب نہیں ہے لیکن پڑھنی چاہیے اہمیت ہے اس کی وطر نہیں پڑھنے سے ایشانی قبول ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے مطر کی پابندی کرنی چاہیے آپ اور میں جانتے ہیں نبی علیہ السلام السلام حیدر میں سفر میں مطر کی نمازوں کی پابندی کرتے تھے وطر پڑھتے تھے چھوڑتے نہیں تھے مطر پڑھنا چاہیے مسلم شریف کی حریف کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اوتھر یا ہو نبی علیہ السلّہ السلام کی کڑپ کے گھر والوں کو لے کر نبی علیہ السلّہ السلام جو وطر کی نماز سے فارغ ہوتے آتے اپنی بیگم کے پاس ام مومنی عائشہ رضی اللہ عنہ کو اٹھا دے اور کہتے اٹھو عائشہ فطر پڑھ لو اٹھو عائشہ فطر پڑھ لو, پڑ لو, پڑ لو بولا ہم نے کبھی اپنے گھر والوں کو ایسے یا خود وطر سے بھاگتے تھے وطر اللہ اکبر اس سے کیا معلوم ہوتا ہے فکر نبی علیہ السلّہ السلام کی فکر کہ ان کے گھر والے جہنم سے بچ جائیں ان کے گھر والے جنت میں داخل ہو جائیں اللہ اکبر نبی علیہ السلام کی حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جو ابو بداؤ نسائی ابن ماجا کی صحیح صنعت کی روایت ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا رحم اللہ عمران کا رحم اللہ قامت من اللہ فصول عقدت سوجہ فیم ابا نتی الما الحریف و کم تعلق نبی علیہ السلام السلام فرماتے ہیں اللہ تعالی رحم فرمائے اس مرد پر اس شوہر پر جو رات میں اٹھتا ہے اور اٹھ کر قیام اللیل کرتا ہے تحجد کی رات کی نماز پڑھتا ہے اس کے بعد اپنی بیگم کو اٹھاتا ہے تاکہ وہ بھی اٹھ جائے اور تحجد پڑھ لے قیام اللیل ادا کر لے نیند کے گرمی کی وجہ سے اگر وہ نہیں اٹھ پاتی تو وہ شوہر پانی کے کچھ شیٹے اپنی بیوی کے اپنی بیگم کے چہرے پر مارتا ہے تاکہ نیند بھاگ جائے اور اٹھ کر وہ بھی نماز پڑھ لے نبی سسل نے دعا دی اور اللہ رحم فرمائے ایسے شوہر پر اللہ رحم فرمائے ایسے شوہر پر جو خود بھی قیام اللیل کر رہا ہے جنت کی تلاش میں جہنم سے خود کو بچانے کے لیے اور اپنے گھر والوں کی فکر میں بھی رہتا ہے ان کو بھی جگاتا ہے تاکہ وہ بھی پڑھ لے نہیں اٹھتے ہیں تو چھیٹا مارتا ہے نبی علیہ اسلام نے فرمایا پانی کا چھیٹا نبی علیہ السلط اسلام نے فرمایا اللہ رحم فرمائے اس عورت پر اس بیوی پر جو رات میں اٹھتی ہے تاجب پڑھتی ہے قیام اللہ پھر اس کے بعد اپنے شوہر کو جگاتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھ کر پڑھے نماز اگر وہ نیند کی وجہ سے نہیں جگتا ہے نہیں, نہیں اٹھتا ہے تو پانی کے کچھ چھیٹے اس کے چہرے پر مارتی ہے تاکہ وہ بھی اٹھے اور نیند اس کی ختم ہو جائے اور وہ بھی نماز پڑھ لے کیا میں اور آپ ایسے شوہر ہیں کیا یہ جو خواتین اوپر سن رہی ہیں یا دیکھ رہی ہیں کیا ایسی بیویاں ہیں یا فلم دیکھ کے شوہر کو دکھا رہے ہیں؟ سیریل دیکھ کے شوہر کو اچھا رہے ہیں بہت اچھا سیریل ہے تم بھی دیکھو آؤ ویکینڈ پہ دونوں مل کے دیکھیں گے نئی مووی آئی ہے چلو میں بھی دیکھی سیلی بھی دیکھی تعریف کی میں بھی دیکھی بہت اچھی اسٹوری ہے اچھی اداکاری ہے تم بھی دیکھو آؤ کہاں ہے ہم کو جہان نام نہیں چاہیے ارے بابا جب جہان نام نہیں چاہیے تو راستے پہ کیوں چل رہے ہو جیل ریاض سے آئے لوگ دمام سے آئے لوگ ان کو جبیل جا رہا ہے تو جب پکڑے جس کو جہاں جانا ہے وہ راستہ پکڑتا ہے نا ہمارا راستہ کہاں ہے آپ دیکھیے اپنے اپنا جائزہ لیجیے آپ کے بچے کہاں ہیں کیا میں اور آپ اس زندگی میں تو پتا نہیں کب خطان اچانک ختم ہو جائے کوشش کر رہے ہیں جہنم سے بچنے کی یا جہنم کے راستے پر خود کو لگا دیے ہے اور بچوں کو بھی لگا دیے یاد رکھنا دشمن بہت ہیں بچنا بہت ضروری ہے نفس ہمارا نفس کی تین قسمیں ہوتی ہیں مطمئنہ کیا ہے وہ لواما اب نفس کی ایک قسم ہے اب مارا ان نے نفس اللہ امار کو بھی نفس انسان کو برائیوں پر ابھارتا ہے گناوں پر اس نفس کو کنٹرول میں رکھنا پڑے گا یاد رکھیے فون ہے واٹسپ ہے اس میں بھی برائیاں فیس بک ہے فلمیں گانے بجانے جہنم میں لے جانے والے عقیدے جہنم میں لے جانے والے اعمال جہنم میں دھکیلنے والی چیزیں موجود ہیں ہاتھوں میں ہاتھوں میں کلک کرو تو ساری جہنم کے جہنم میں لے جانے والی چیزیں جو ہے آپ کے سامنے آ جائیں گی چاہے وہ یو ٹیوب ہو واٹسپ ہو ٹک ٹاک ہو یا انسٹاگرام ہو فیس بک ہو کوئی بھی چیز جہنم میں جانے والی ساری چیزیں کھل کے سامنے لیں گے لوگ جس ڈور سے جہنم میں جانا چاہے سائڈ ڈور ہے جس سے چاہے جہنم میں چلے جاؤ نفس کو روکنا پڑے گا کنٹرول کرنا پڑے گا اللہ کا وعدہ ہے جس منہ من نف سے انل جنت ہی الما ہوا جس نے اپنے نفس کو خواہشات سے روکا جنت اس کا ٹھکانا ہے اس میں کوئی شک نہیں تو انل جنت ہی الما اس نفس پر کنٹرول کیجئے میرے بھائی اکیلے کمرے میں رہیں رمضان کی راتیں ہو مقدس راتیں ہو یا شوہت کی راتیں ہو شابان کی راتیں ہو یا دن ہو یا رات ہو تنہائی ہو اللہ سے ڈرے یاد رکھے ایک کو دنیا نہیں دیکھ رہی ہے آپ کو آپ کی بیوی بی کو نہیں پتا آپ کے بچوں کو آپ کے ساتھیوں کو بازو والے کمرے میں سونے والوں کو یا آپ کے کمرے میں سونے والوں کو نہیں پتا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں لیکن اللہ کو سب ہے ایک آیت یاد رکھیے اللہ پرماتا علم ان انسان کو نہیں پتا کیا انسان نہیں جانتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے اللہ سے شرم کرے اللہ کر حیا حدیث کے الفاظ ہیں اللہ سے ویسی شرم کرو اللہ سے ویسے حیا کرو جیسی کرنی چاہیے وہ رب جس کا سامنا کل کرنا ہے اس کے سامنے جانا ہے وہ حساب لینے والا وہ جنت کا مالک وہ دوزت کا مالک اس کے سامنے کھڑے ہونا ہے کیا تیاری کر رہے ہیں کیا لے کر جائیں گے وہ کیا دیکھنا چاہتا ہے مجھ سے اور آپ سے اور ہم اس کو کیا دکھا رہے ہیں وہ کیا سننا چاہتا ہے میرے اور آپ کے منہ سے ہم اس کو کیا سنا رہے ہیں وہ کیا چاہتا ہے ہم سے اور ہم کیا کر رہے ہیں اس کی فکر کریں اور میرے بھائی نفس پر کنٹرول رکھیں اپنے نفس کو اپنے قابو میں رکھیں نفس کی غلامی میں نہ جائیں دو کے راستوں پر نہ چلیں دوسری بڑی چیز شیطان ہے یاد رکھنا میرے بھائیوں قرآن میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کو ہمارا دشمن بتایا ہے میرے اور آپ کا بلکہ سارے بنو آدم کا دشمن ہے یہ ابلیس اور اس کے شاگرد یہ شیاطین یہ جو ہے ہمارے دشمن ہیں اللہ نے فرمایا یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے کون شیطان ایک آیت ہے قرآن کی جس میں اللہ نے فرمایا شیطان دشمن ہے انسان کا دشمن کو کیا بنانا دوست صحیح شیطان دشمن ہے اس کو دوست بنانا یا دشمن بنانا بولیے بھائی دشمن بنانا یہ جو دشمن بناؤ اللہ کہہ یہ دشمن ہے شیطان اس کو دشمن سمجھو اس کو دشمن بناؤ اور یاد رکھنا میرے محترم بھائیوں معزز خواتین ہم میں سے ہر شخص کی جنگ چل رہی ہے ڈیری جس میں نہ ہتھیار ہے نہ میزائل ہے نہ توفے ہیں نہ بندوق ہیں نہ چاقو ہے نہ کچھ اور ہے لکڑی میں کیا ہے جنگ میری اور آپ کی چل رہی ہے ایک بڑے اس حقیقی دشمن سے جس کا نام ہے شیفان اس کو جیتنے مت دیجیے اپنے اوپر غالب ہونے مت دیجیے اس کو. وہ تو پکا دوزخ میں جائے گا یہ ہم نے پڑھا قرآن میں علماء سے سنا اس کا ٹھکانا دوزخ ہے لیکن وہ اگر جیت جائے اس جنگ میں جو میری اور اس کے ساتھ جنگ ہے آپ کی بھی جنگ ہے آپ کی بیوی کی بھی آپ کے بچوں کی سب کی جنگ ہر شخص جنگ میں اس خرید کو اس شیطان کو اپنے اوپر غالب ہونے مت دیجیے اس کو ہرا دیجیے اگر آپ نے اس کو ہرا دیا آپ جنت وہ تو پکا چہن وہ جیتے ہارے جہنم آپ جیتے جنت آپ ہارے تو زخر اس کو اس سے ہارنا نہیں کس سے شیطان پھٹکا تھا نہیں پھٹکا تھا بالوں کو در رمضان میں کہاں بھٹکا تھا بھائی تو بھائی علماء نے بتا دیا آپ جانتے ہیں حدیثوں میں یہ بات نہیں بتائی گئی ہے کہ رمضان آتے ہی سارے شیطان یمور پر جاتے ہیں شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے اور بتایا گیا مرد الشیاطین شیاتی سرکش شیاتی سارے نہیں قید اور موت میں فرق ہوتا ہے تو انسان کوشش کرے اللہ سے مدد مانگے شیطان کو ہرا دے شیطان کو جیتنے مت دیجیے وہ آپ کو آپ کی بیوی کو آپ کے نو کو آپ کی بیٹیوں کو آپ کے بیٹوں کو وہ زخم داخل کرنا چاہتا ہے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم جنت میں جائیں اللہ چاہتا ہے کہ ہم کو معاف کر دے لہذا اللہ سے معافی مانگیے استفار کیجیے اور اللہ سے مدد مانگیے اللہ شیطان کو غالب مت کر مجھ پہ اللہ میں تیری عدب العمر جی پڑھتے نے کیا مت ادب اور ادب میں نے شیطان اور رشید اللہ کی میں پناہ میں آتی ہوں یا میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں مردوت شیطان اس شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیے اور شیطانی چالوں سے اپنے آپ کو بچائیے الگ الگ طریق سے آئے گا کتنا پڑھ ہے کتنی محنت کی ہے رمضان میں اب تو وہ باقی مووی سیریل دیکھ لو بخشش تو ہو گئی رمضان میں تمہاری اب شوال آ گیا اب تو آ جاؤ گا تھوڑا فلمیں گانے نوج باللہ حرام راستوں کی طرف آئے گا الگ الگ طریقوں سے آتا ہے چالیں اس کی مختلف اس کی سازشیں مختلف اس کے حملے مختلف ہوتے ہیں ہر چال سے ہر اس کے مکر سے ہر اس کی سازش سے ہر اس کی حملے سے خود کو بچائی تب جا کر فائدہ ہوگا ورنہ بہت بڑا نقصان ہوگا اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھیے وہ بات بتانے سے پہلے میں ایک قول بھی جو نوٹ کر کے لایا تھا آپ لوگوں کے لیے وہ بتا دو پہلے اب کرنا کیا ہے اب کیا کرنا ہے آج گیارہ رمضان ہے اب تک زندگی میں بہت سارے گناہ ہو گئے اور فرائز میں پابندی بھی نہیں ہوئی ہے اب آگے بچانا ہے نا انشاءاللہ شاء آج سے بچنا ہے نا جہنم سے زیادہ بچنا ہے جہنم کے آگ سے بچنا ہے کیا کرنا ہوگا فبیل ابن عیاد رحمۃ اللہ علیہ کا بعض نے کہا اور بعد اہل علم کہتے ہیں کہ وہ حسن بسرح حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کرو امام ابو رحم احمد الحلیہ میں ذکر کیا ہے کہ وہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے بعض نے اس کی نسبت اس کال کی یا اس واقعے کی نسبت فبیل ابن یاد رحمۃ اللہ علیہ سے کی فدیل اتنے یاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک آدمی سے ملے یا ان کی منجسم ایک تایا حسن سندی رحمت اللہ علیہ ایک آدمی سے ملے اس کی عمر ساٹھ برس کی ہو گئی تھی کتنے ساٹھ سال پوچھا کہ کم عمر یا کم علیہ کتنے سال کے ہو گئے ہو اس نے کہا میں ساٹھ سال کا ہو گیا ہوں ساٹھ برس کا تو انہوں نے کہا تم ساٹھ سال سے اللہ کی طرف جا رہے ہو اپنی ماں کی طرف ساٹھ سال ہو گئے اب بچی کچھ زندگی ہے اس کے بعد مریں گے اللہ کے بعد جائیں گے تو انہوں نے یہ کہا انہوں جو پڑھتے ہیں نا عام طور پر لوگ میں نے کہا نا ہم پڑھتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں آئے تھے سمجھنا چاہیے معنی مقوم دیکھنا چاہیے ان نا لاجو ان صاحب نے پڑھا جو ساٹھ برس کے تھے چاچا تو امام صاحب نے پوچھا یہ جو تم پڑھ رہے ہو اس کا مطلب جانتے ہو ان لا اللہ جا مطلب اس کا اس کی تفصیل کیا کیا مانا اس کا کہا کہ آپ بتا دیں اللہ رحم فرمائے آپ پر. ان نا لندہ الہ کا مطلب اردو میں ہے یہ قبر بنا کے لگانے والی چیز نہیں ہے انہ راجعون کا مطلب بے شک ہم سب اللہ کے بندے ہیں ہم سب اللہ کے ہیں اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانے والے ہیں امام صاحب فرماتے ہیں جس انسان کو اس بات کا یقین ہو کہ وہ اللہ کا بندہ ہے اور اللہ کے پاس لوٹ کر جانے والا ہے اس کو اس بات کا علم ہونا چاہیے اللہ تعالی اس سے سوال کرنے والا ہے اللہ پوچھنے والا ہے حساب لینے والا ہے اس سے اس کی پوری حیات کا اس کی پوری زندگی کا اس سے اللہ تعالی حساب لینے والا ہے تو وہ اپنے جوابات تیار کر کے جائے اللہ کے پاس کیونکہ اللہ پوچھے گا میں اور آپ ہم سب سے پندرہ سال میں بچہ اگر والد ہوتا ہے یا لڑکی اگر والد ہوتی پندرہ سال سے لے کر موت تک فرائض کی ادائیگی ہوئی یا ہرام چیز اس کی کتنے بچے ایک ایک چیز نوٹ کی جا رہی ہے ہر چیز ہماری کتاب تیار ہو رہی ہے نام آواز تیار ہو رہا ہے معلوم ہے نا آپ تو آیتیں موجود ہیں نصوص موجود ہیں دو فرشتے لکھتے ہیں معلوم ہے نا سب کو ہاں ایک اور کتاب سب کی نوٹ ہو رہی ہے وہ کل انسانی الزدا ہوتا وہ نخر جوہ نخر جوہور جو ہو جو جو جو بن قیامتی کتاب ہو بن جھوڑا کتاب کباب نفسی کری ہو ساتھ ہر انسان کا نام آواز اس کے میں ڈال دیا گیا کل قیامت کے دن کتاب کی شکل میں اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا اس کو دکھایا جائے گا اور کہا جائے گا پڑھ اپنا نام ہے امال پڑھ اپنی فائل پڑھ اپنی بک پڑھ اپنی کتاب دیکھ لے اپنے حمال کو آج تو اپنا حساب خود دے لے کے لیے کافی ہے اللہ اکبر اللہ مجھے اور آپ کو بچائے گناہوں سے توبہ کرنے کی طبیعت امام صاحب نے کہا جو تیاری کر کے جاؤ اللہ تعالیٰ پائی پائی کا حساب لینے والا ہے حساب لے گا اللہ تجھے فمل ہے نا طریقہ بتا دے کوئی آسان راستہ بتا دے کہ کیسے تیاری کر لے جانا تو ہے اللہ کے پاس کھڑا ہونا ہے حساب دینا ہے زندگی کا تو آسان کوئی راستہ تو بتا دے تو کہا کہ یہ سیرا ہے آسان کس کے لیے جو اللہ جس کو توفیق دے, دے اللہ سے توفیق مانگی آبے. اللہ توفیق دے رمضان آتا توفیق نہیں ملتی قبرستان جا کر آتے موت دیکھ کر آتے لوگوں کی توفیق نہیں ہوتی اللہ سے توفیق مانگیے نیکمال کرنے کی جنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق جہنم سے خود کو بچانے کی توفیق اللہ سے مانگیے تو کہا کہ آسان ہے جس کو اللہ آسان کر دے کیا احسن فی ما بقی یغفر لکا ما قد سبب و این اساد فی ما بقی اخیت بی, بی ما, ما اس قسم کے الفاظ سے تقریبا فرمایا بچی کچی زندگی میں نیکیاں کرو جو باقی ہے زندگی اس میں نیکیاں کرو تو اس سے پچھلے گناہ ماں ہو جائیں گے لیکن اگر تم نے باقی زندگی میں بھی گناہ کیا جہنم کے راہوں پر چلا تو یہ اور وہ جو کیا جو کر رہے ہو سب کی پکڑ ہوگی یہ ہے آسان طریقہ ہے کیا بات سمجھ میں آئی میں نے اور آپ نے اب تک زندگی میں جو کیا, کیا اب باقی جو زندگی ہے نہیں معلوم کب ختم ہوگی جی؟ اس میں نیکیاں کریں نیکیاں توبہ توبہ توباست اللہ گناہوں سے غلط راستوں باقی زندگی میں نیکیاں کریں تو اللہ تعالیٰ اس نیکیوں کے بدولت ماضی کے گنا بھی معاف کر دے گا قرآن کی آیت سے اللہ نے فرمایا إن الحسنات بے شک نہیں کیا گناہوں کو ختم کر دیتی لیکن اگر ہم نے باقی بچی زندگی میں بھی گناہ کیا تو پھر اللہ تعالی ماضی کے اور باقی جو زندگی میں کیا ہم نے سب کا حساب لے گا سب کی پکڑ ہوگی اور اگر جہنم کی سزا لکھ دے اللہ تعالی جو اللہ کی مشیت کے تحت ہے جس سے کہ عقیدہ ہے جانتے ہیں آپ نا وہ دھوکے میں نہیں پڑنا بھائی عقیدہ یاد رکھنا ذرا عقیدہ بتا دوں میں اہل الحجیز کا عقیدہ اہل السنگ نول کا عقیدہ کیا ہے اگر ایک انسان شرک نہ کرے بڑے بڑے گناہ لے کر چلا جائے اللہ کے پاس تو سیدھے جلن میں جائے گا ایسا عقیدہ ہے وہ ہے نا بہت ہم شرک نہیں کرتے شرک نہیں کرتے بھائی شرک نہیں کرتے کرتے کیا پھر شرک نہیں کرتے صحیح ہے رائٹ بالکل صحیح کرتے کیا پھر نماز پڑھتے روزہ رکھتے دعا کرتے نیک عمل کرتے جھوٹ سے بچتے بھوکوں سے بچتے گانیوں سے بچتے برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے یا نہیں بھائی یہ کون سی تو ہے کہ وہ اللہ پر عمل نہیں ہے بلا تشری بوبی شیا اس سے بچا جا ہے اس پر عمل بھائی یہ کون سی تو ہے یہ کون سا عقیدہ ہے ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے وہ تو نہیں کر رہے زندگی میں شرک سے بچنا ہے وہ بچ گئے آدھا کام کیے آدھا کام نہیں کیے یہ تو ہجت خاصا نہیں ہے شرک سے بچنا ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے تب جا کر جنت ملے گی تب جا کر جہنم سے نجات ملے گی تو عقیدہ کیا ہے جمع کا جو انسان شرک سے بچے اور بڑے بڑے گناہ کر لے ان گناہوں سے اس نے توبہ نہیں کی مر گیا بگڑ خبر چاہتا مشیر اللہ کی مشیر انشا انشا اللہ چاہے اللہ کی مشیر کے تحت ہو اللہ چاہے ان بڑے بڑے گناہوں کی سزا جہنم میں دے کر پھر جنت داخل کرے یا اللہ چاہے تو ان گناہوں کو معاف کر کے اللہ اس کو جنت جنم داخلہ یہ مشیت اللہ میں چلا گا باب معاملہ لٹکا ہوا ہے ارے کلیئر کلیئر جاؤ نا کیا ہے کلیئر معافی مانگو اللہ سے توبہ کر لو موقع ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں آ رہا ہے آخری اشرف ان کا کیا اللہ کا, اینا کا. پڑھتے ہیں نا آخری شریک دعا گناہوں سے بچیے توبہ کیجیے اللہ سے معافی مانگیے معافی مل جائے گی توبہ کیجیے توبہ قبول ہوگی جہنم سے خود کو دور رکھیے اللہ سے مانگیے مدد تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص شرک کے علاوہ گناہ لے کر جائے تو اللہ کی مشیت کے تحت ہے لیکن اگر اس گناہوں سے اللہ اللہ معافی مانگیں گے تب معافی ملے گی توبہ کریں گے تب تو توبہ قبول ہوگی تو توبہ کریں صبح شام اللہ سے معافی مانگے تاکہ ان گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچا دیں جو آخری بات بڑی اہم بات بتانی تھی مجھے وہ یہ ہے میں اور آپ زندہ ہیں ابھی میرے اور آپ کے بہت سارے رشتہ دار اس قبروں میں ہیں صحیح ہے یا غلط میرے دادا دادی نانا نانی نہیں ہے میں اپنی بات کر میرے دادا دادی نانا نانی ہے ناصر بھائی کے بھی شیخ مختار کے بھی مشاعر کے بھی ہم سب کے بھی ہماری موار بہنوں کے بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اس وقت زندہ نہیں ہیں قبروں میں ہیں تھوڑی دیر کے لیے امیجن کیجیے سوچیے وہاں کہاں قبروں میں ہم کہاں ہیں وہ زمین کے نیچے ہیں ہم زمین کے اوپر ہیں وہ کچھ نہیں کر سکتے ہم بہت کچھ کر سکتے صحیح ہے یا نہیں آپ ابھی پڑھ سکتے ہیں استخرا پڑھی پڑھے آپ کے دادا زندہ ہے دادا یاد کر کے انہیں نہیں ہے دادا آپ کے دادا استخرا پڑھ سکتے ہیں دیکھیں یہ دیکھئے کیا نام ہے بھائی عبدالرحیم بھائی استخرنا پڑے ابھی ان کے دادا جو قبر میں ہے وہ استخرا نہیں پڑھ سکتے میں آپ کیوں نہ پڑھیں وہ ایک رکعت پڑھ سکتے ہیں مترک ایک آئے پڑھ سکتے ہیں ایک مرتبہ اللہ سے معافی بن سکتے ہیں ایک ریال ایک روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں نہیں سوچئے آپ نہیں ہیں وہاں آپ یہاں ہیں وہ وہاں ہے وہ ان کی تمنا ہوگی کہ کاش وہ کچھ کر قرآن کی آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی بندہ کہے گا موت کے وقت مجھ کو زندگی دے میں صدقہ کر کے آ جاؤں اور شریر میں سے بن جاؤں کچھ پڑھ لوں کچھ کر لو کچھ نہیں کیا کر لو لیکن موقع نہیں ملے گا ختم روح قبض ختم آج مجھے اور آپ کو موقع ہے عمل کر لو میرے چلتے پھرتے نہیں کیا کر سکتے ہو ارے بھائی کیا بولوں کیا نہ بولوں نیکی کرنا تو چھوڑے نیکی کی نیت کرنے پر نیکی کا لکھا دیا جاتا ہے لکھ دیا جاتا ہے نہیں مالو جی ہم کو من ہم نیکی کا آج اجرات ابھی کیا ٹائم ہو رہا ہے ساڑھے دس شیخ توسید کا بیان ہوگا اس کے بعد انشاءاللہ شاء معاملہ اور شخاروں کا بیان اس کے بعد جو ہے ختم ہو گئی آپ سوچیں چلو میں رات میں قرآن پڑھ کے سوؤں گا آج ابھی پڑھے نہیں آپ صرف سوچا آپ نے اس سوچ پر اس نیت صالحہ پر اس اراد طیبہ پر آپ کو نیکی لکھ دی جاتی ہے اللہ اکبر کیا دین ہے بھائی نیکیا کمانے کا کتنا موقع ہے آپ ارادے کیجئے ارادے ارادے کیجیے نیکیوں کے ارادے پر نیکیاں لکھ جاتی ہے نیکی کرنے پر اس کا اور زیادہ اثر ملتا ہے یاد رکھیں جو قبروں میں ہیں اور جو قبروں میں نہیں ہیں دونوں میں فرق ہے ان کی جگہ آپ اس وقت نہیں ہیں لیکن کل ان کی جگہ میں اور آپ جانے والے ہیں تب کیا ہوگا وہ نہیں کر سکے میں اور آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں لہذا زیادہ عمل کیجیے نیکیاں کیجیے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے گناہ اچھی چیز نہیں ہے اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اللہ توبا قبول کرنے والا اللہ معافی مانگ جتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا سچے دل سے معافی مانگیں گے یہ موقع ہے معافی مانگنے کا یہ موقع ہے اپنی اصلاح کا اپنی بیوی بی بچوں کو سمجھائیے یہ دنیا کی زیب و زینت یہ دنیا کی حشاش و شبشات زندگی اس کے دھوکے میں نہ پڑے شیطان اس کو مسئین کر کے ہمارے آپ کو دیکھو دنیا کدھر جا رہی ہے تم کدھر ہو تم ابھی تک قرآن میں ہو ابھی تک نماز میں ابھی تک سجدے میں پڑھے ہوتے ہیں نا دنیا کے ادھر جا رہی ہے نہ یہ بیوقوف لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے مانگتے ہیں عقلم دانش مرتبہ وہ ہے جو اپنی ساتھ کو جہنم سے بچا لے میرے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے ایک واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم ہو گیا وقت. جی ایک چھوٹا سا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں دو ساتھی تھے صحیح روایت ہے دو دوست مدینہ آئے نبی اسلاق اسلام کے ہاتھ پر وہ ایمان لائے اور اس کے بعد دونوں میں سے ایک دوست کی جو ہے شہادت کو گئی اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا ایک سال کے بعد وہ دوسرے دوست کا بھی انتقال ہو گیا ایک صحابی ہیں جنہوں نے خواب دیکھا ان دونوں کو دیکھا دو ساتھیوں کو خواب میں کہ وہ جنت کے دروازے پہ کھڑے ہیں داروگا آتا ہے جنت کا دوسرے ساتھی کو ہاتھ پکڑ کر اس کو جنت میں لے جاتا ہے اس کے مقام کو پہنچا جاتا ہے کچھ دیر کے بعد پھر آتا ہے وہ پہلا ساتھی جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا تھا اس کو بھی لے کر چلا جاتا ہے جنت میں ان کو بڑا تاجو ہوا وہ تو اللہ کے راستے میں شہید پہلے ہو گیا تھا اس کا دوست ایک سال کے بعد آم نیچرل ڈیتھ ہو گئی تو پہلے اس کو کیوں نہیں جنم ملے گا اس کو کیوں تاجب کیا ذکر کیا ساتھیوں سے بات پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نبی علیہ السلام اسلام میں فرمایا جمع کیا لوگوں کو میں سن رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو تعجب ہو رہا ہے اس خواب پر ان دو ساتھیوں پر کہا کہ ہاں تاجب تو ہو رہا ہے کہ میں اس کو پہلے جن میں کیوں نہیں داخل کیا ہے اس کو کیوں نبی علیہ السلاق اسلام نے فرمایا کیا ایسی بات نہیں ہے کہ اس نے ایک سال زندگی گزاری اس کے بعد ایک سال میں اتنی اتنی نمازیں اس نے پڑھی اتنے اتنے صدقے اس نے کیے اتنے اتنے خیر کے کام ایک سال اس نے کیے وہ ادر کرمان فسام ایک سال کا اور مزید رمضان دوسرے دوست دوزر کو ملا تو کیا اسی بات نہیں ہے تو بات تو اسی ہے کیونکہ وہ تو چلا گیا اس کو تو موقع مل گیا تو نبی نے اسلام نے فرمایا یاد رکھو فسم اللہ کی ان دونوں کے درمیان جنت میں درجات میں وہ فاصلہ ہے جو آسمان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے میرے بھائی اس واقعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے موقع ملے تو انسان اس کا صحیح فائدہ اٹھائے تو بہت بڑے درجات میں پہنچ سکتا ہے یا اپنے آپ کو بہت فائدہ پہنچا سکتا ہے آخر میں اللہ سے دعا گو ہوں اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق تھا فرما اللہ تعالی ہمیں اپنے جانوں کو جہنم سے بچانے کی اپنے بیوی بی بچوں کو جہنم سے بچانے کی توفیقہ فرما اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو ہمارے عمالے کو قبول کر یہ بات جو ہم نے بتائی اللہ مجھ کو اور میرے ساتھیوں کو سننے والیوں کو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ تعالیٰ علم کو یاد رکھنے کی اور علم پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دعا فرما عامر الحمد اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ